سلاب دشا ہاں سب تو مرکز مکان اتنے بھی ہاتھی جاری مگر پرتے جی بالکل روزہ رسول اللہ ضرور ہے شہر سا مرکز نہیں کہ جو کچھ ہوگی وہ کعبہ شریف دی دی مدینہ شریف, کعبہ شریف تو روزہ شریف یہ مرکز مرکز شہر جڑا ہے وہ بدل سکتا ہے کابا تو روزہ بال نہیں بدلا پھر رہا مسئلہ ساڈا دینی مرکز دینی مرکز سڈے پرانے پاس دینے شریعت اسان دین جدوں بھی کوئی راہنمائی لینی ہے وہ مدینہ مدینے نہیں ویکنا اچھا یہ قرآن شریعت کی آتا مکہ مدینے دے حالات بدلے دے بدلے سارے بدلتے رہن گے حد تک آسران مکہ مدی میں کہہ رہا کہ اندر ہزار تبدیل آئی شہر مکہ شہر متی ہزار آپ ادیس پاگ چھوٹے پینے والا چھوٹے پیار شخص نوان کے گرائے گا. ہوں, شریف. انہیں مکہ شریف مکا قبضہ کرنا اور, اور جنہیں کابا آن گرا کافر راونا مسلمان سے کام کر نہیں سکتے کہ نہیں یہ مطلب صاف یہ نکلیا کہ کابے شریف اتنے بھی کفر دا قبضہ ہوں ہونا لیکن اصان یہ نہیں کر سکتے کہ کفر دا قبضہ جو کابل شریف دون کوفر والوں کو سارا رنمائی لین شروع کر دی کیوں وہ ساتھ دے جی سٹ برکر رنمائی ہمیشہ قرآن و شریعت تو لینی چاہیے کوئی ٹکڑا کوئی تھا متعین نہیں کیتا گیا کہ یہ تا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 الٹا ہوں ہے کہ مدینہ شریف جب دو دجال آنا مدینہ شریف لکھ جن نے منافق گہ بج کے نس کے ڈرتے مارے دجالا کا جان اور اللہ منافع اللہ پاپا مطلب ہے دجال دی نسل مدین شریر اور, قیامت اور دجال دی نسل نہ کہ جی مکے مدینے کے اوپر ہمیشہ ویکسے صرف مسلمان ہی رہ سکتے جناب لیادا ابھی اتے بیٹھے ہاں اوے او بہن سب پکے ہدایت والے ویکو لاہتے بیٹھے بے وقوفوں میں بھابی کہ کنجی ساڈے کوگ نے فرمایا ہدایت یہ ہدایت میں سچی دسیا جی جی یہ گل ہے نا کابل کڑائی دشانی ہے سچی دسیا جی تو کھوئی کول شروع تو آ رہی ہے یا ترکان کو کھوئی ترکان کول کھوئی تو پھر جھوٹے سابت ہوتے اصل میں پھر وہ سچے سابت ہونے جنہ کوی دے کے گئے سنگی یہ مطلب ڈکیٹاں کھوئی محمد ابد الوا محمد ابدلوا ڈکیٹ نے کھوئیے پھر کھو کے پیچھوں مارتا ہے مسلمانوں کو کیونکہ دا فتوا سی کہ میں اور میرے ماننے والوں کے سوا تمام مشرق ہے واجب القتل ہے عورتیں ان کی لونڈیاں بنانا ہمارا حق بنتا ہے اور مال ان کا غنیمت ہے ہمارے لیے وہ طائف اور اس علاقے سے مارتا ہوا چلا آیا جہا کو مسلمانوں دا مال سی وہ کھو لینا سا عورتوں کو لوڈیاں بنا لینا سی وہ ایڈا دجال سی وابیاں وہابی ٹولا جس کے آ دو شاخیں غیر مکل اور دیوبند بنتے ہیں نا یہ اس کی تاریخ ہے پھر وہ مارتا لگایا پرلے پاسوں ہرم کابہ شریف کا خلاف بھی ختم کر دل دخل حرم میں داخل ہو جائے وہ قرآن دیا وہ تو مارتے چلے آئے پھر مدینہ شریف جماعت ڈکیٹان دی وہابی ڈکیٹان دی جماعت ہے جیڑی نا وہ رسول ہے کرم سلام دروز شہید کرنا دو نزدیک دروزہ رسول کو گرانا فرض ہے اس کو سانا میں اکبر کہتے اب بھی یہاں پر واغیوں کی کتابیں چھپ رہی ہیں واگیوں کی پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ روزہ رسول ہے یہ ایک بہت بڑی بدار ہے اب جناب جنا جب وہ داخل ہوئے روزہ رسول اللہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھے ایک سانپ بہار روزہ رسول اللہ کی جانب سے اس نے جناب ایسی شکر ماری جے اگے ہوئے سن سب سرکم ہوئے ہے رہے سن پھر اللہ مبارک بتا نے اپنے پاپ اللہ والا ان معلومات اصل تو سے پھر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 رول رکھا مارک بندے منہ کر کے طرح وہ ادھر ایک ادھر منہ مسجد نقبی دیکھ میں ہزور دے سام اگلی سائڈ سراخی میں ہزور جو بندی سی تو بڑا جبا شوبا پا کے انہیں کہا کہ میں افسر میں تفسر ہے تو میں منیا پاوا جی میں ہزور دوگے والے موڑا ادھر منہ کرنا ہے میں نہیں کرنا جو کرنا نہیں اگر میںلیل دیتی تین سو ساٹھ لیکن پاک کرنے والا ادھر بیٹھا ہاں جی وہ تو چلا گیا جی باقی دوست جو ہے نا بعد میں بولے ہیں کہ آپ نے اچھا کیا میں نے کہا پہلے کیوں نہیں بولے یہ ناممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روز انور کو بت بنایا جائے اس کی پوجا کی جائے اس کی طرف نماز پڑھی جائے یہ محال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ یا اللہ میری قبر کو بت بننے سے بچانا اور یہ ناممکن ہے کہ رسول اکرم کی دوارا کرو سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ وہاں دیا ہے کہ ایسے فردی کہانیاں اور خیالات کے پیچھے مسلمانوں کی تکفیر اور شرک تشریق کرتے جانا اچھا <coughs> مرکزا میں جنوب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 وقت یا جگہ کا شکار ہو کر اپنے دین مذہب کو لچک نہ دے اہل سنت میں وہ مومن مونی سننی وہی ہوگی اسلام میں مسلم وہی ہوگا کہ جو اپنے اسلام کے اندر مضبوط سمجھ یہ ایک عام مطلب لفظ چلتا ہے اس وقت یہ مان جی یہ معتدل ہے یہ جی لبرل ہے یہ کوئی میٹھا کہہ دیتے ہیں اس کو کسی کو کہہ دیتے ہیں جی یہ جی انتہا پسند نہیں ہے جی یہ جی پرانے خیالات کا بندہ نہیں ہے جی <خصف> یہ جی؟ جی جتنے الفاظ چل رہے ہیں حقیقت میں اسلام کے اندر یہ جی منافقت کے معنی میں چلے استعمال ہو رہے ہیں <متحدث> آپ خود بتائیں کہ آپ کا دوست کون شمار ہوگا صحیح وہی جو آپ کی دوستی میں اس طرح پختہ ہو کہ آپ کے دشمن کے ساتھ کسی طرح کا تعلق رکھنا جو گوارہ نہ کر پاؤں اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہے کہ آپ کے دشمن سے بھی تعلق رکھتا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ درگ آدمی ہے بھائی یہ ہے یہ نقصان دے گا اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اسلام دیا آ جاتا اسلام کا مخلص اسلام میں مخلص وہی ہوگا جو اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کسی طرح بھی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 جس کی تعریف کریں سمجھنا وہ انتہائی کفر کی بات ہو انتہائی کبراہ کی بات ہو دی. وہ لانتی اعتدال پسندی کی تعریف یہ اعتدال پسند مان جنرل مشرف کی کو تعریف کرنا صحیح بات جنرل مشرف کی اس کو جنرل مشرف میں ہوں اس کی تعریف کیوں کرتے تھے یورپ والے ایسے یہ متدل آدمی ہے یہاں ہے جی یہ لبرل ہے جی یہ روشن خیال ہے جی ایسے نا پرانے پاک نے کیا کہا لا بین جو ایک طرف ہوتا ہے ہر ہر لحاظ سے ایک طرف ہوتا ہے اگر وہ مومنین کی طرف ہے تو مومن مومنی کافرین کی طرف ہے تو خاطرین جو ادھر بھی مل جاتا ہے ادھر بھی مل جاتا ہے ان کو بھی صحیح کہہ دیتا ہے ان کو بھی کبھی صحیح کہہ دیتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ فرمارا لا الہ الاؤ ولا الہ الاولہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہیں مذہب زبینہ اس کے درمیان لٹکے ہوئے سمجھا دیکھ یہ سکول کی غلاظت ہے یہ نیچریت کی غلاظت ہے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 شدت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی شان بیان کیا کہاں ہے نرمی کی شا? نرمی حدیث قرآن میں دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جی نرم آدمی ہے نرمی یعنی مومن کے اندر تعریف کیو اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جی کافروں کے ساتھ نرم ہے بتاؤ قرآن فات میں تو و آشدہ آپس میں مہربان ہے ایسے ہے نا جی, جی؟ آپس میں رحیم ہے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 ایک وہ ہیں کہ جن کے اعتقاد کفر تک پہنچتے ہیں ارتداد ہے دل اجما وہ کفر ارتداد بنتا ہے وہ کفار سے بھی بدتر شمار ہوں گے چاہے وہ کلمہ پڑھیں روزہ رکھیں حاج کریں میلاد کریں گیارہویں کریں دربار پر چادر چڑھائیں دربار کو ساری رات چومتے چاٹتے رہے جس سے کفر و ارتداد ثابت ہوگا وہ مرتد ہوگا اور مرتد کا حکم ہمیشہ کافر اصلی سے بھی بہتر ہوتا سمجھ نہیں آئی بات وہ اسلام کے مقابلے میں شمار ہوں گے اسلام یا اہل سنت میں شمار نہیں ہوں گے کچھ لوگ <تصال> <تصال> وہ ہیں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 سمجھ بات کیا اس hmm. پر پانی ڈالے غسل کے لیے لیکن ایسے سمجھے جیسے میں پلی تاکید ہو رہا ہوں اس کو اس کپڑے میں لپیٹ کر قبر کھو دے لیکن اس میں وہ مسلمانوں کی قبر جو بنائی جاتی ہے اس چیز کا کوئی لحاظ لہذا نہیں اس کو اندر رکھ کر اوپر سے من کر دفنانے کا بھی حکم ہے غسل کرنے کا بھی حکم ہے اگر کوئی مرتد ہے اسلام سے خارج ہوا ہے کسی قبر کی وجہ سے اس کا جو ہے اگرچہ وہ کسی کا رشتہ دار ہے نہ اس کو وسل دے نہ کفن دے اس کے پاؤں میں رسا ڈالے اس کو کھینچ کر کسی کھڈے میں اس لیے ڈال دے اوپر مٹی ڈال دے اس کے اوپر ہاں جی کبر وغیرہ بالکل اوپر مٹی ڈال دے تاکہ اس کی بدبو سے مسلمانوں کو اور جانوروں کو اذیت نہ ہو آپ سمجھ آ رہی ہے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 بزرگ پہلا ہوتا ہو جو مسجد وہ ہوتے ہیں فرکوں کے اندر وہ جہالت اور بے بےخبری کا شکار ہوتے ہیں یا جو عقیدے وہ رکھتے ہیں وہ کفر تک نہیں پہنچتے ایسوں ایسوں کو مسلمان کہیں گے لیکن گمراہ مسلمان کہیں گے ان کو مرتد مرتدین کو تو مسلمان کہنا ہی نہیں نا ان کو مسلمان کہیں گے مومنین بھی کہیں گے لیکن گمراہ کہیں گے ان کے ساتھ سختی کا حکم ہے سختی کا اس طرح کے سامنے آ جائیں تو خوش روئی کے ساتھ ان کو مت ملو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 رشتہ داری مت جوڑو تاکہ وہ بد حقید کی تمہارے خاندان میں نہ پھیلے اب جناب جی ایک گل سمجھو کہ تک فر کے جنے آ جائے میں فرک مرتدین شمار کرنا جڑے بالکل اسلام تو خارج کتنے ننگے مرتب نے ہر اجماع ہے ہونے اگر عوام دے سامنے میں انہاں کا کفر رکھو تو انہاں بھی آخنا ہو تو بہت بتو اس طرح بندہ مسلمان ہو سکتا عوام میں تک رکھا گا تو آکو گئے کہ میں ہو ایک شخص کہہد ہے اگر کوئی متا کرے ناق ایک بارہ متا کرے مجھے جانتے ہو نا کشیا ایک بار اگر مدعا کرے تو رتبہ ملتا امام حسین کا رتبا لفظ ہوگا دوسرے بارہ متا کرے تو رتبہ مل جاتا امام حسن دا تیجے بار کرے تو رتبہ مل جا مولا علی دا چوتھے بارہ کرو تو رتبا مل جاتا رسول اللہ کا جب کہ امانس کیا کسی نبی نبیا کسی نبی, نبی کا رتبہ رسول اللہ دا نال دا ہو سکتا جڑا کب ہے وہ مسلمان رہے گا میں آخری مثال نبوت نبو رسالت جیسا عظیم منصب رکھنے والا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 خجا یہ عقیدہ تھا پجا یہ کہنا کہ زنا کرنے سے تین چار مرتبہ زنا کیا اور رسول اللہ کا مرتبہ لے گیا ایمان سے بتاؤ ایسے یہ بات کرنے والا تمہارے نزدیک مسلمان ہے کافر ہے چاہے وہ کلمہ پڑے چاہے وہ حج کرے چاہے وہ سکاس دے چاہے کچھ کرے وہ مسلمان ہے اس کو کافر سے بہتر کہو گے کہ نہیں بھائی تو جنا کو وہ کہہ رہا ہے وہ رسول اللہ کا مرتبہ دے رہا ہے جنا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 عید گدیر جیڑی اس عید گدیر دوکے تو اشتہار چھپتے ہیں چھاپتے ہیں اجتماعی متا کرتے ہیں کٹھے کمرے سب نے بڑے حال ہوتے ان دے کے سب کٹھے جڑ جاتے ہاں جی جی اے اشتہار جو گدیر اور ہے موقع پر عید قدیر اٹھارہ دراج کے موقع پر بے نظیر شباری اجتماعی متا دوریا عباس علم بردار کے جھنڈے کے تلے آؤ اور فیض پاؤ چھ دیکھ پاؤ او اے فضیلت جے فضائل جی میں بیان کی تھی نا لکھا جی حضرت جعفر صادق تو حضرت محمد باقر محمد باقر بن زین العابدین کے واضح احکامات و فرمودات ہیں کہ جیسا عورت نے ایک بار مدعا کیا فضیلت میں اس مسع کے عوض میاں کی شیطانی لگے گا وہ فضیلت میں اس متا کے مقام امام حسین تک پہنچ جائے گی اور دوبارہ مط کرنے سے اس کا مرتبہ امام حسن تک تین دفعہ مطع کرنے سے وہ امام علی تک اور چار دفعہ مط کرنے سے رسول اللہ کے مرتبے تک وہ متا یافتہ عورت پہنچ جائے گی مرتبے دراز لکھنے اچھا اس کو نہ پھر کسی مذہب والے کی بات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 اور کون کہہ رہے ہیں نوز بلا امام زین البدین کے بیٹے امام محمد مل باکر منسوب اور امام جعفر صافر ان کی طرف منسوخ کر رہے ہیں سمجھ بات کیا ہے آپ بتائیں آدرت جی آپ نے کیسے کہا کہ تمام پھر کے ہیں تو علیہ السلام اب کہا گئی یہ وہ ہے یہ وہ ہے یہ بات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 ان کے یہ والد صاحب بیٹھے ہیں یہ بڑھے ہیں گے جوان ہیں بڑھے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ بڑھا کہہ رہے ہیں ان کو آپ جوان کہہ رہے ہیں وہ جب اس وقت میں پہنچ جائیں گے پھر ان کو جوان کہو گے یہ بڑھا کیسی عجیب بات ہے اگر <laughs> آپ کہیں کہ یہ بھائی جوان نہیں ہے ان کو جوان بھی کہنا چاہیے کیوں کس وقت بھی بڑے ہو سکتے ہیں اس طرح دستیاں نبی کریم بارے بیٹھنے ساتھی کو بھی سروس کرنے تو یہاں تو کو جہاں سننے آ گے جس طرح اشتہار ہی سنیا کہ میں شی ن بھی سناوا گے بھی نفرت کروں گے پتے لکھے سازش ہو یہ وہ گل ہے کہ جی اس پتا لکھا فون نمبر لکھے جی فون نمبر لکھے نے پتا لکھا پہنچ جاؤ اگر یہ فل واق سب کچھ اتنے نکل آئے جی تنظیم نے گوہر شاہر ایسا اس طرح کے بندے ہیں جی آپ سازش یہ مطلب سازش کر سازش کرنے والے ہوئے نا نفر ٹھیک ہے وجود بندے ٹھیک ہے جی بالکل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 گفر میں کچھ آس کو کیا کہیں گے مجویز ہے نبوت ایسا مدعی ہے نبوت وہ دعوی نبوت کا ہے ایسا جہاز دے دے سب کے لیے وہ کہتا ہے کوئی حد نہیں کیونکہ ختم نبوت کا مان ہی افضل نبی ہے خاتم النبی خاتم النبی کا مان ہی افضل نبی ہے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 الناس یہ بارڈر کے پرلے طرف چھپ ادھر کی نہیں ہے یہ پاکستان میں بھی چھپتی ہے چھپ رہی ہے اب یہ ہے کہ ذرا وہ خفیہ طریقے سے ہوتی ہاں کیونکہ اس پر پابندی لگ ہے نیچری حکومتوں نے اس پر پابندی لگا دی دلوبندیوں نے لگوا دی کیوں لگوا دی کیوں کا کوفرشہ دار ہوتا تھا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 بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ملو. کوئی نبی پیدا ہو لفظوں پر بھی ہو حضرت yeah. یہ نہیں کہہ رہے اگر کوئی جھوٹا دعوی کرے اگر کوئی ملو. یہ, ملو. یہ نہیں کہہ رہے بلکہ وہ کہہ رہا ہے کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا چلے جائے کہ آپ کے معاصر یعنی آپ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کے یہ کہہ دینا کہ یہ جیز ہے اسی <تصفح> زمین آسمان میں یا کہیں اور یہ کہہ دینا کہ <تصفح> نبی کا آنا جائز ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب حقیقت پیدا ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا اب <تصفح> جو مرزا ہے مرزا قادیانی ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں غلام احمد ہوں میں احمد نہیں اس کا نام کیا ہے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 وہ <سؤال> <سؤال> بولا مسلمان ہے اس کو پھر حقیقت حال کا پتہ نہیں ہے جیسے اگلے دن کشمیر میں گیا ادھر ایک پٹانا ہے وہ بھی کافی دفشی نظام پڑا ہوا تھا تو آئے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے میں نے یہ بات جب پیش کے اس نے کہا تو بتو بتو بتو بات بس سیدھی سادی بات ہے جو یہ آدمی عقیدہ رکھتے وہ کافر ہے کافر ہے کافر ہے میں نے کہا تم بس چاہے کوئی ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے کوئی ہو چاہے بریلوی ہو جو بھی یہ بات کرے گا وہ کافر ہے میں نے کہا تو مسلمان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 تو یقین شک سے زائل نہیں ہو سکتا یقین لا یزول بھی یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سمجھ آ رہی دیکھیں پھر دیکھیں جی دیکھیں میری بات نہیں میرے پاس سنا لطف کی بات پاس یہ کتاب ہے عقائد علماء علماید اس یہ ناس جو کتاب ہے اسی کی یہی عبارت لے کر حسام الحرمین عربی میرے ہاتھ میں اس کے اندر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی نے اس کا ترجمہ کیا اور علماء حرمین شریف کے پاس لے گئے اپنے دور میں انہوں نے کہا اگر یہ عبارات اسی طرح تو پکے کافر ہیں اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے یعنی وہ تاضرناس ہوگا یعنی دیوبند کی جو عبارتیں انہوں نے پیش کی اگر یہ فیلوا کے کتابوں میں موجود ہے شرائط انہوں نے یہ کی شرط یہ لکھی کہ <laughs> اگر یہ انہوں نے یہی لکھا مشروط کیا ان کا یہ مقصد ہے مجھے مراد ہے یہ ہے یوں ہے نہیں ان کا یہ عبارت ہے یا اگر کلام یہ عبارت ادھر موجود ہے بھر کافر پھر دیوبند کے اوپر جب کفر کا فصو لگا اور یہ انہوں نے اپنے دفاع کے لیے یہ کتاب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 جس شخص نے آپ کے سامنے ہماری باتیں پیش کی ہیں اس نے فیب کیا دھوکہ دیا آپ کو ہم گھر گئے ہم انہوں نے پھر لکھا اسی کے اندر لکھا وہ بھی علمات ہیں انہوں نے کہا کہ اگر وہ عبارتیں تمہاری نہیں ہیں اگر تو آپ مسلمان ہیں یہ لطف کی بات ہے شیاب الاقب حسین احمد مدنی کی کتاب ہے یہ دیوبندیوں اس نے یعنی آلہ حضرت کے رد میں یہ کتاب لکھی اس یہ دیوبند نے چھاپی ہے بلال پارک بیگمپور لاہور نئی چھپی شیاب حسان اس کے اندر غایت المامول ایک کتاب ہے یہ جو آلہ حضرت کے حسین الحرمان شریف ہے اس کے اندر ایک بزرگ وہاں کے عرب کے انہوں نے تصدیق کی یہ تو انہی بزرگوں کی ایک کتاب ہے غائب الماحول <سلام> علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کے متعلق سمجھ آئی کہ نہیں انہوں نے اس بات کے اندر کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کو علم <سلام> ہے یا اس کے اندر اختلاف کیا انہوں نے انہوں نے کہا علم خمسہ چھوڑ کر باقی چیزوں کا علم ہے یعنی ایک انہوں نے اختلاف کے اہل سنت لیکن اسی کتاب کے ابتدا میں انہوں نے لکھا کہ یہ شخص احمد رضا نام کا ہمارے پاس آیا تھا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 ہے اور حادر یا مطلب مکلک ہاں مکلت آزم ابو ننیفا رحمت اللہ لے لیا بھائی ہم جس جس زمانے میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں پیشوا ان کو بنایا گیا ہے اس طرح کہ اگر دیوبندی ہیں تو وہ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ امام ہے لیکن جس طرح ترجمانی امام اعظم کی دیوبند نے کی ہے وہی ٹھیک ہے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 منی ہوں یہ دعو تو ادھر کرتے ہیں لیکن منتے تو کسی واسطے پہ ہوں جہا واسطا ہے اگر یہ مسلمان ہوگا تو منسلان ہو گئے اگر واسطا تو سمجھ لگی گل پھر دیکھو یار اگیا اور میرے یہ کہنا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 جامعہ اشرفیہ کا فاضل ہے ادھر ساتھ رہتا ہے موری پلا رہے ہیں موسا جانتا ہوں موسا بازی روحانی کو آپ جانتے ہیں اس کا وہ شادل ہے اس وقت جامعہ اشرفیہ میں دو گھنٹے پڑھاتا ہے وہ میرے پاس ادھر آ جاتے تقدیر نے اس موسابازی دیوبندیوں میں سانی اشرف تھانوی تھا اتنا بڑا ان کا محقق مولوی تھا وہ اس کی کتاب یہاں پر ایک یہ کتاب نکالنا یہ فت العلیم ماں کی دوسری دوسری دوسری ہاں یہ دیکھو کما اللہ تا کی تشبیح پر اس نے پوری کتاب لکھی ہے پر اللہ ابراہیم کماستا کہ حامد و مجید ہے نا اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے سے اعتراض کے جواب میں اس نے یہ پوری کتاب لکھ دی حربی میں کتنا بڑی کتاب ہے باری خط ہے یعنی ان کا بالکل مسلم بایا وہ شاخ تصور کیا جاتا ہے تو بلال اشرف اس کا شگرد کہنے لگا ہم نے اپنے حضرت موسیٰ بازی روحانی سے کئی بار سنا ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اقابر سے غلطیاں تو ہوئی ہیں پھر ہم کیوں کابل ہیں اب غلطیاں تو ہوئی ہیں غلطی جو ہے وہ چوری ڈکیٹی کی تھوڑی ہے غلطی تو کفر اسلام کی تھی کہ نہیں yes. تو اس کا اعتراف مطلب یہ نکلا کہ اس نے اعتراف کیا کہ ہمارے شاعر کرتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے کفر واقعی کیے ہیں پھر ہم کیوں ایسے بدلتے رہتے ہیں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 ماں الفا الحانا ماں وجدنا ہم اپنے باپ دادا کو جس پر پائے رہے ہیں ان کی اتباع کرتے ہی رہے ہیں کرتے ہی رہیں اور وہ بلال اشرف کی یہ ساری باتیں ہم نے ریکارڈ کر لیں وہ بھری ہوئی ہیں میرے پاس میں سنا سکتا یہ جامعہ اشرفیہ کے فاضل بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم ثابت کرنا ایمان سے بتانا یہ کفر نہیں یہ ہے یہ مجسمہ کا گیدہ یہ نہیں مجسمہ اہل تجسیم کا قیدا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے پاؤں پاؤں بمانہ اوز اور جز ثابت کرنا کفر ہے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 हाथ से छोटी हो हाथ से बड़ी चीज हाजी साहब ये देखे ये दीवार नहीं पकड़ी जा रही हाथ से छोटी चीज है ना प्राइवेड वन है ये, ये, ये तो जानते है ना आप तारक जमीन उसकी मैं कैसे सुनाता हूँ आपको यही बेटर कैसे मैं यही कैसे सुनाता हूँ आपको जिसमें वो साफ ये कहता है جی معذرت کر لیتے معذرت کر لی تھی پہلی بات یہ ہے کہ معذرت تو ایک توبہ جانا تو اچھا بات یہ ہے کہ اس نے توبہ کر لی ٹھیک ہے اچھا یہ توبہ جو اس نے کی ہے جو اس نے کفر کیا تھا جان بوجھ کر کیا تھا یا بے خبری میں کیا تھا صحبان ہو گیا ہے یا دانستان ہو گیا بے خبری ہے یہ سر بے خبر آپ یہ بتائیں کہ جس کو آپ سمجھے نا جس کو اللہ تبارک و تعالا کے متعلق اتنا پتہ نہیں کہ اس کا جسم ثابت کرنا اس کو پکڑنا گود میں لیٹنا اور لپٹنا تیرے ساتھ لپے چپے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا اور کہنا یہ کفر ہے یا نہیں اتنا بات جو نہیں جانتا جی وہ ایک اتنا بڑی جماعت کا مبلغ اعظم اور راہ اعظم کیسے تو نہیں اس نے کوئی ٹھکانا نہیں ریوڈ کی جماعت اس کے ساتھ پر چل رہی ہے اس کی قسط دنیا میں چل رہی ہے ریوڈ والے فخر کرتے ہیں مولانا کوارک جمیل صاحب دیتے ہیں ماشاء اللہ یہ اب وینڈ میں جائیں اس کی یہی کیسٹ چل رہی ہے یہ جو معذرت کیا توبہ کیا ہے کس کی تنبیہ کے بعد کی ہے پوری جماعت ری وینڈ کے علماء جو شمار ہوتے ہیں اور عوام جو شمار ہوتے ہیں مبلغین جو شمار ہوتے ہیں انہوں نے تنبیہ کیا ہے کہ حضرت آپ نے کو دیا ہے یہ ہماری طرف سے دنیا میں بات پھیل گئی کہ اتنا بالکل فریشر کیا کس کی تمبی پر یہ ہے اس نے توبہ کی باقی بتائیں سر لال وکالت بھی کرتے ہو جی اچھا بات یہ سمجھے نا اب بات یہ ہے کہ یہ کس کی تمبی اگر پوری ریونڈ کی جماعت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 اور اتنا چاہم ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کفر کرتا ہوں کیا پکتا ہوں منہ ہم کہہ دیں کہ جو کفر ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ لڑنے کے لیے تیار ہومال ہے آپ تو ہمارے بزرگ کو کافر کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوا جی صرف زبان دا چسکا باہر بولنا سختی ہوئی بیان بند رہا اور خود اس چیز کا میرا خیال ایک بہت بڑا گرو ہوں انسان ناطے نہ بندہ ابھی پتا نہیں کتنے کچھ کرنے سوال <سؤال> ایک بہت بڑے مطلب میرے سوال جو کا جواب نہیں آیا ہے تاجیوں میں جب تو دیا نہیں ہے میں صرف سوال میں کیا میں کیا ہاں میں معافی منگا تنبیہ کی نے کی بات پوچھنا چاہ اور تنبیہ کرنے کے بعد ریون کی جماعت سے اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ تیرے لیے تقریر خطاب کرنا تبلیغ کرنا حرام ہے کیونکہ تمہیں کفر اسلام کو پتہ ہی نہیں کیا. اور اورسٹیں بالکل بند ہو چکی ہیں ایسے ہے نا اچھا ایک اور بات آپ کرتا ہوں <coughs> اس کو یہی چھوڑے ہیں, ایک آگے چلتے ہیں حضرت یہ بتائیں اسرائیل جیسا کوئی عالم اسلام کا دشمن ملک ہے جی ایٹ سا کیوں نہیں اسرائیل جیسا کیا پاسپورٹ پر یہ لکھا جاتا ہے کہ نہیں کہ اسرائیل کے علاوہ تمام ملکوں پر ملک لکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ عوام کے بندے مسلمان اسرائیل میں نہیں جا سکتے ایسا اسرائیل کو خطرہ ہے کہ ادھر آ کر یہ فساد کریں ٹھیک ہے نا سوال یہ ہے کہ اسرائیل کو زیادہ خطرہ مولویوں سے ہے یا عوام سے ہے مسلم اگر سب ہم نے مسلمانوں نے خصوصاً پاکستانیوں نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اس لیے اگر ہم یہاں کی عوام کو وہاں بیچتے ہیں اپنی مور لگا کے بھیجیں گے یہ مطلب یہ ہے کہ تسلیم کرنا ٹھیک ہے عوام تو تسلیم نہیں کر رہی لیکن رائے ونڈ والے اور سبز پگڑی والے اس طرح تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کے مرکز اسرائیل میں قائم ہے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 سن رگڑا دینا میں گل دیکھنے جی ہوں دیکھو کتاب نے سینکڑیا لکھی اب مولانا اشرف ہری ایک کتاب کی وجہ تو پورا کتابوں کے نام آئی چڑھ بہت اچھا ایک کتاب بہت اچھے بھائی بہت اچھے برتن دریا ہوشاب کی دو چیٹا کہ حضرت صاحب میرا سوال دا, دا جواب ہاں جی حضرت میں مثال ایک اور دیتا ہوں میں آپ کی تعریف پر ایک سو کتاب لکھتا ہوں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 اپنے مولانا کا اس کا معنی ہے ہمارا آکا آپ کس وجہ سے اس کو آکا کہہ رہے ہیں اپنا بالکل بندے کسی ملا کا کلمہ مت پڑھو کسی کو کسی کو بھی مانو تو شریعت رسول کے آئینے میں مانو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 بالکل دیکھو سارے کو متوکر جو چلے پہ آنا تو کیا کسی نبی کا وجود جائز سمجھتے ہو نبی کریم علیہ السلّہ وسلم کے بعد حالانکہ آپ خاتم النبی نے اور مانن ان درجہ ہے کو پہنچ چکا ہے آپ کا یہ ارشاد کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اس پر اجماع امت منعقد ہو چکا ہے اور جو باوجود اور نصوص تھے کسی نبی کا وجود جائز سمجھے اس کے متعلق تمہاری رائے کیا اور کیا تم میں میسج یا تمہارے میں سے کسی نے ایسا کہا ہے آگے جواب لکھ رہے ہیں آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت مطلب کوئی نہیں آچا ہمارا اور ہمارے کا عقیدہ ہے کہ ہمارے سردار اور آقا اور شارع شفیع محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا اور لیکن محمد اللہ رسول خاتم النبیین ہے اور یہی تاخیر تک مترس حدیثوں سے جمعہ حدت واتوں تک پہنچتی گئی اور نیز میں مسر کو حاشا کہ ہم میں کوئی میں سے کوئی اس کے خلاف کہے جو اس کا مقصد ہے وہاں اس لیے کہ ممکن ہے نصر کا بلکہ ہمارے مجشاہ کو مولانا مول محمد قاسم صاحب نانوتوی نے اپنی دقت نظر سے عجیب بتی مضمون فرما کر آپ کی خاتمیت کو کامل و تام ظاہر فرمایا ہے جو کچھ مولانا اپنے نثالہ تازم ناسم ابھیان فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ خاتمیت ایک جنس ہے جس کے تحت دو نو داخل ہیں ایک خاتمیت بیت بار زمانہ وہ یہ کہ آپ کی نبوت کا زمانہ تمام بیگ نبوت کے زمانے سے متاثر ہے اور آپ ایسے زمانہ ختم مطلب منتعی اور جیسا کہ آپ خاتم النبین ہے بیت زمانہ اسی طرح خاتمیا بذات کیونکہ ہر وہ شاید جو بلار ہو, ختم ہوتی ہے اس پر جو بذات ہو اس سے آگے سلسلہ نہیں چلتا اور جبکہ آپ کی آپ کی نبوت ہے اور تمام بالسلام کی نبوت بلارے نبوت آپ کی نبوت کے واسطے سے ہے اور آپ ہی فرد اکمل ویگان اور دار رسال نبوت کے مرکز رکھتے ہیں نبوت کے واسطے پس آپ خاتم نبیا ساتن کبھی اور زاتن زمانن بھی ساتن بھی اور زمانن بھی اور آپ زمانہ کے اعتبار سے نہیں ہے اس لیے کہ یہ کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے کہ آپ کا زمانہ سابقین کے زمانے سے پیچھے ہے. بلکہ کامل کامل سرداری اور غایت رفت انتہا درجہ کا شرف اسی وقت ثابت ہوگا جب آپ کی خاتمی ذات اور زمانہ دونوں اعتبار سے ہو کتنے لانتی خائن ہیں تو ادھر تو لکھ رہا ہے کہ اس میں کوئی فضیلت نہیں آخری نبی کہنے میں آخری نبی لہذا خاتم ان نبی جن کا معنی یہ عوامی مانا ہے جاہلانہ مانا ہے اور آپ کے بعد اگر نبی پیدا ہو تو کوئی فرق نہیں آتا ادھر کہہ رہا ہے یہ اور لانتی ادھر لکھ رہے ہیں ہم نے کب کہا ہے کہ یہ کب کہا کب کہا ہے ہم اس وقت بھی یاسٹ آپ جیسے بزرگ بیٹھے ہوں گے جناب وہ اس وقت سارے سارے ڈھونڈ گئے تھے کہ جناب آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوگا ادھر آپ یہ لکھ رہے ہیں کس کا جس کے سامنے یہ بات یہ وہ عربی لوگ تھے یہ اردو میں کتاب یہ اردو میں کتاب ہے وہاں عربی ہے وہاں عربی عرب میں لکھی تھی عربی وہاں لکھی ہے اس کی اثر البن نظر میں نہیں بات نہیں سمجھے تازیس اردو میں تھی اگر تاضیر عربی میں ہوتی تو پھر تو مزہ ہوتا ایک تو مزہ ہو گیا پھر تو وہ سمجھ لیتے ہیں سمجھ لیتے بھی کیا بات ہے رشانی تو یہی اور خیانت کی اخیر دے ہم کم کہہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی خاتمیت خاتمیت سے زمانیہ میں مناسب نہیں دوسری بات اگر اصل میں بات یہ ہے کہ اگر جو آپ نے اثیر الناس کی عبادت پڑھی ہے اس کے اندر مفروضہ آپ کو پڑھنے ٹھیک تو آپ نے اس کو حقیقت پر نمائندہ کیا مفروضہ اور حقیقت ایک ہو سکتے ہیں بالکل صحیح مفروض مفروض میں بھی فرق ہوتا ہے ایک ہے میں کہتا ہوں حضرت ایک ہے میں کہتا ہوں کہ کاشم نانوتوی اگر حرام زیادہ ہو تو کچھ فرق نہیں آتا ہے اگر قاسم نانوتوی حرام زادہ ہو تو فرق آتا ہے ان دونوں مفروضوں میں کیا فرق ہے اگر دونوں مفروض ایک جیسے ہیں اور مفروضوں سے کچھ فرق نہیں آتا تو اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے اگر میں کہہ دوں کہ اگر قاسم م... م... نانوتوی حرام زادہ ہے تو کچھ فرق کیونکہ مفروض ہے اگر بال فرض حرام زادہ ہو تو کچھ فرق یہ لفظ اگر لگانے سے ہو رہا ہے کہ اگر یہ کہہ دیں تو آپ آپ ناراض ہو رہے ہیں اگر میں اس کے لیے اگر کل آپ سے بول رہا ہوں تو آپ کے فیور بدل رہا ہے دیکھو جی گا تو یہ ہے نا کوئی کتاب کے اندر ایک لفظ تو آپ نے شاید پڑھ لیا اس سے پیچھے پوری بحث جو ہے وہ دیکھیے پوری بحث پوری بحث دیکھنے کے بعد با... آپ <تصفيق> دیکھ چکے ہیں سباق جو ہے آپ آپ سیا کو شباق پڑھ چکے ہیں آپ پڑھ چکے میں نے نہیں پڑھا ٹھیک ہے آپ بتائیں سیا و سباق پڑھنے کے بعد اس عبارت کا کیا مطلب چلتا ہے میں نے تو یہ کتاب جو ہے اب جیسے آپ نے پیش کی ہے میں نے کیا یہ کتاب آپ کی میں نے آج تک یہ کتاب سوچ ویسے کیسے عجیب بات ہے حضرت کیسی عجیب بات ہے اور ایک مدرسے کا فارغ ال تحصیل فاضل ہو جس اس مدرسے کے اس مدرسے کے اساتذہ مشائق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 ایمان کو چھیڑا ہی نہیں جاتا یہ کفر و ایمان کو الگ رکھ کر ہمیشہ پڑھتے پڑھتے تو دوسروں کو اعتراض کرنا بہت آسان بات ہے جی کسی مدرسے میں وہ قرآن حکیم آسان بات کہاں ہے تعلیم دی جاتی ہے حدیث ندی کی تعلیم جاتی ہے رحمتہ اللہ کی کتاب جاتی ہے بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبیل امین نے عرض کی مالی ایمان مال اسلام مال احسان تو مالی ایمان کہہ کر اس نے کس کے متعلق سوال کیا اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دی اور بعد میں فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہاری دین کی تعلیم کے لیے آئے دین کا خلاصہ تمہیں سمجھانے کے لیے بتائیں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 میرے کہا بھی سارے دوست بیٹھے رہے نا آج جماعت آئی ہوئی دن نماز کے بعد دن کی باتیں کریں میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا یہ دو چار باتیں میں نے بتائی میں نے کہا بتاؤ بھائی یہ کافر آئے جب مسلمان وہ سب نے کہا کافی ان کو یہ تو نہیں میں نے کہا کہ یہ کون کہہ رہے ہیں میں نے کہا یہ باتیں جو کہ وہ کون ہے کہا میں نے کہا جو کافروں کو اپنا بزرگ کا ہے وہ کافر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 باد وہ اٹھے اے امیر صاحب ہمارا بستر الگ کرو وہ بخیر تھا ہمیں تم نے بتایا نہیں یہ بخیر تھا ہمیں نہیں بتا ایمان سے انہوں نے دو بسترے اٹھائے اللہ وہ جب کے ابیر صاحب کا رنگ بڑا گیا فتح کر ان کا مرکز تھا ادھر گیا اس نے بتایا یار ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے اس نے کہا کاج کے بعد تم ادھر نہیں میں اس مسجد میں نہیں جانا ہے تم لینے گئے تھے لینے کے دینے پڑ گئے اپنے سنو اس ڈرائیور کے حوالے سے بات کرتا ہوں ایک تو میں نے سوال اٹھایا اسرائیل کا یہ دو جماعتیں یہود کی جماعتیں ہیں توڑ یہ ہری پگڑی والا کافر اعظم پتہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے یہود نشارہ کی حکومت کے خلاف بولنا انگریزی حکومتوں کے خلاف بولنا غیبت غیبت ہے ہے بھئی غیبت ہے اس کی ٹون بھری ہوئی ہے اس میں یہ فونوں میں فونوں میں جیسے کوئی فون فون ملانے نا جی؟ تو کسے کوئی گانا لگ جاتا ہے ناچ لگ جاتی ہے کچھ لگ جاتا ہے اسی طرح نہ کریں گے میں کہا ہوئے, کوئی لانتی کا بچہ ہوا میری اپنی کیسٹ ذات کیسٹ یا میوزک والے کی کیسٹ وہ میوزک پر نہیں چل سکتی پابندی ہے اور اس کی سرکاری ٹون بن گئی یہ کیا چکر ہے اور سب پوچھا پوچھا کیا حضرت کیے حکومت کہ حکومت یہ کیا ہے اور بھائی ہی بت مت کریں حبت مت کریں اور جو کفر کی حکومتوں کے خلاف بولنے کو غیبت کیا ہے وہ کافر مسلم مسلم ہے حضرت مسلمان نہیں بن سکتا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 یہ صدر تک کیوں شامل ہوتے ہیں دہا کے اندر وزیر اعلی شامل ہو رہے ہیں دعا کے اندر اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دے کٹے کا بچہ یہ بہن چوتھ خود مصیبت ہے اور تو کر اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دے کہے یا اللہ اسلانتی کو دور کر دے یہ مصیبت ہے کیا ڈرامہ وہ جہنم کے وہ جہنم کے ادھر بن چکے ہیں تم ان کے پیچھے مت من سب بات ہے اٹل بات ہے سن پتا ہوں دہدی مدارس کا نظام تعلیم انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسلام آباد گوورمنٹ دی نگرانی دن چھپن والی کتاب یہ بندیاں بریل غیر مکمل مشترکہ مشترکہ اجلاس او سارا ہوئے استاب جی کیونکہ یہ مولی تبکہ جہا جی نا, نا ہوں دب ختم تھے تو کٹھے نہیں ہو گے لیکن جدو اگریز کی دی منع کی واری آئے نا پھر آدھے چلو مشترکہ مسئلہ ہے کٹھے کھلوے جنوب اگریز گا سارے من لین گے جن کو خدا رفل منا اتے کوئی اہم اوکھلا کوئی اہم اور کھلا کوئی, ہے کوئی ہے لے آ, بیدہ پہ آ شرکے آ دوسرے لفظ ایک دجے دی ا کیتی مرضی نہیں کھان دے پر انگریز دا ذبا کیتا سور کٹھے کھا چلو کوئی نہیں ترقی ہوئی نا سمجھ نہیں لگی میری گلتی یہ حالے میں اگے کھولاں گا مسئلے حالے تسان کچھ نہیں سنے مسئلے اگے پینے والے ہاں صفحہ نمبر دے چروجا مفتی ابدل کئی فوت ہو گیا مرکز مدرسہ ہے لاہور در جا جام اس مدرسے دا مفتی جڑا سی فوت ہو گیا اس تقریر کردہ اتے اجلاس اسلام آباد سارے مشترکہ جڑا کیا اس متوازی نظام تعلیم انگریزی تعلیم تو دینی تعلیم یا آپس مقابل دونوں اس سے متعلق گزارش ہے کہ اگر صرف نصاب تعلیم طریقہ تعلیم اور اگراض تعلیم کا تفاوت ہوتا تو ان امور میں تبدیلی پر غور ہو سکتا تھا حکومت نو آخیا جا رہا ہے لیکن یہاں دینی اور لا دینی کا سوال ہے یہ دو ضدے بلکہ نکیزین ہیں ان کا جمع ہونا محال ہے کیا مطلب آ کہ سکول تعلیم لا دی مدرسے دی تعلیم وہ ہے کوفر یہ ہے ایمان تو کوفر ایمان نو آکھے کے کٹھے کیے کریے حکومت جو آدھی ہے منو کٹھے کرو توجہ نہیں فرمائی نو بھویں وہ مدرسیا جو مرضی ہو گل تو اللہ تعالیٰ سی کڑھائی دتی ہے نا جاوا میں کیٹھا وہ بھی یہ ہوئی ہے کہ جس طرح توجہ جس طرح روشنی تندر یہ کٹھے نہیں ہو سکے بلکہ مثال بھی گلت یہاں جس طرح کے شہ اور راش ہے کیونکہ زدوں کا ارتفا ہو سکتا ہے اجتماع نہیں ہو سکتا نقیزان کا نہ ارتفا ہو سکتا ہے نہ اجتماع ہو سکتا ہے اتنے یہ بھی آخنا چاہیے جیٹے نہیں ہو سکتے ایم تعلیم کٹھے نہیں ہو سکتے، یا کیوں؟ شہر نقیزان سکتی نکیل دین لا دیجونی فرمائی نے کفری کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے انگریزی تعلیم یہ ہے کہ قوم بچوں یہ سکھاؤ کہ دین کا دنیاوی معاملہ سے کوئی تعلق تو دین دی تعلیم یہ ہے کہ اے سکھاؤ کہ زندگی دا ایک ایک ساہ بھی نبی شریعت دے خلاف نہیں ہونا چاہیے تو یہ دو ہونا میری گل نہیں سمجھ آ رہی ہل ہوں سجنا گا لگے لو اگریزوں نے اس انگریزی تعلیم بنایا ہوں سیکولر بنایا ہوں بنایا ہوں ماڈرن خلیل مسلا بنا ہوں جدو بن جا ہے پھر وہ سمنڈر ہوں ان سا اپنا ہے وہٹم بم بھی دے دوں حکومت بھی دے چنوں آدھے نہیں قانون نظام ساڈا دنیاوی بھی معاملہ ساری مرضی کے مطابق مسیح تنی مرضی کی بال ہے سجنا خالی مسجد بول دے نہ خالی جلسے کرن دے داہل ریاست اسلامی نہیں بندی جو لندن مسجد ہیں امریکہ بھی ہیں ہندوستان مسجد بھی ہیں دے جلسے بھی ہیں دے جلسے بھی ہیں اتنے سنا سارا کچھ ہوں پیا لیکن انہوں نے سرامی ریاست نہیں آخ سکنا ہے کفت کی ریاست آنا ہے حکومت کفت بھی آنا کیوں نبی نبی سروردہ قانون شریعت اسلام اوے لئی معلوم ہوا اسلامی حکومت نہیں آخے گا جتے مسجد ہو جی قرآن پاک چھپنا ہوی ریاست تمہوں آخ گا جتے پاک نبی شریعت کا قانون ہو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 مسجد دے قرآن دس بھی سو موجود ہون لیکن تھانے دے کچاری دے وچ قرآن نہ ہوئے شابش، شابش، شابش. شابش. شابش. شابش. شابش. شابش. ان ریاست اور حکومت جدو چلاو والے ہوتے ہون، ہیں ٹھیک ہے حکومت مطلب لو ہو؟ کیونکہ ہر صرف رنگ دا فرق ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں. شابش. شابش. ایک گورے انگریز ایک کالے انگریز صرف رنگت کا فرق ہےڑی بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں سکبرسا فرما دینا کہ دہڑی دا والا ویخ کے نا جدید دہی والا ماڈرن دہڑی سائکولر دہڑی والا ویخ کے تے انگریز پہلو تے کے آنا. تو ویکیا نا تو ویس کے ڈر گیا انہیں مسلمان ہونا ہے. پھر جدو ملے تو اندرو گئی اندر کھلیا تو ہم بھی دین کو دنیا سے الگ رکھتے ہیں تو yeah. سید اکبر حسین لباد دی گل اندر لیا دی میری داڑی سے رہتا ہے وہ بت پر قائم اگر جب میری داڑی نیک کیا آخر نو نو نو نو نو نو نہیں تمہیں نہیں کچھ حکومت دیں گے تمہیں نہیں کچھ دے سکتے مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فون مان جاتا ہے کہ جب میں اندر وکھانا میں تیرے نال دلہ سر گھبراؤ نہیں میری خالی داڑھی نہ دا ویکو میں اندروں بغیرتا اور بغیر تیوہی سمجھنا میں آلہ اللہ شانہ بشانہ چلے میں آلہ کہ قرآن کا قانون نہیں ہونا چاہیے یہ بنیاد پرستی ہے امتحان یس یس یس میں تینوں ہو سمجھا تو تے اپنے سور سمجھ نہیں لگی ہر ایک حوالہ دے کے تو پھر گل چلانا تو حوالہ بھی اب نو ہی سننا تس مصر کا سرائے اگریز ہوا لارڈ کرومر لارڈ کرومر اس نے کتاب لکھی انگلش درد ماڈرن اجپٹ مینت الحمد الحمدللہ انگلش نہیں ہوں دی میں اردو کتاب جس حوالہ نقل کی اس, اس کتاب دا نام دسا عالم اسلام کی